حاضر و اور و علم غیب تقریباً دونوں عنوان ایک ہی ہے. یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں تو بہت غلط ہماری طرح منسوب کرتے ہیں بالکل ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ حضور حاضر نہ دیں تو یہاں بھی بیٹھے ہیں اس گھر میں بھی آپ کے گھر میں بھی ادھر بھی, بھی عقیدہ نہیں عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں جلواگر ہیں وہاں ہونے کے باوجود ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھ کر حاضر نازیر کا مفہوم یہ ہے اور علم غیب بھی یہی حضور علیہ السلام تو السلام سب ملازہ فرما رہے ہیں جیسا کہ اپنی ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند حضور غو سے اعظم رضی اللہ ان اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں نظر تو علا بلا داہی جم خرد اللہ حکم اتسالی میں تو ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ گویا میری ہتیلی میں ایک کا دانا رکھا ہوا تو حضور علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہوگا تو حاضر ناظر سے مراد یہ نہیں کہ یہاں بھی ہیں یہاں بھی, یہاں بھی ہیں. ایک جگہ موجود ہیں اور پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ حضرت ملک مو سے یہ سوال کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی تو مرہ مشرق میں ایک آدمی مغرب میں ایک جنوب میں ایک شمال میں تو آپ سب کے پاس کیسے چاہتے ہیں سب کی روح کیسے قبض کرتے ہیں جبکہ دنیا اتنی بڑی تو امام سیوتی کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو میرے سامنے ایسا کر دیا جیسے کھانا کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا اور جہاں سے چاہتا اپنی ضرورت کی چیز اٹھا لیتا ہے اس کو کسی قسم کی دشواری اور کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی تو حضور علیہ سلاۃسلام ساری دنیا کو ایسے دیکھ اس کے ساتھ اس پر بے شمار دلائل بھی ہے کہ حضور علیہ السلام باوجود اپنی قبر میں ہونے کے دنیا میں جہاں چاہیں اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے جائیں یہ بھی ہمارا کہ جہاں چاہیں اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے جائیں اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں حضور کا مقام تو بہت بلند شاہ ولی اللہ محدود دلوی کے تصوف پر ایک کتاب ہے انفاسل عارفین ہم نے کتاب بھی لکھی مزارات اولیاء اور توصل اس میں بھی اس کو کوٹ کیا شاہ ولی اللہ محدودی دلوی کہتے ہم اکبر پور میں رہتے تھے اور ہمارے والی شاہ عبدالرحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ تو شاہ ولی اللہ صاحب جن کو سب مانتے دیوبندی وہابی اہل حدیث بریلوی حضرت سب مانتے کہ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں شیخ شیخ سادی رحمت کا کوئی شیر گنگنا شاہد رحیم صاحب جو شاہ ولی اللہ مودی دلوی کی والد تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کوئی شیر گنگنا ہے تو اس کا دوسرا مصرہ یاد نہیں آتا ذہن میں نہیں ہوتا اب وہ شیر سے اتنے لطف اندوز ہو رہے کہ دوسرا مصرا یاد نہیں آ رہا. بڑی طبیعت میں کدورت پیدا ہوئی بار بار اسے دہراتے اور یاد نہیں آ رہا جب آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے انہوں کا شاہ صاحب دوسرا مصرا اس کا یہ انہیں یاد دلا دیا یاد دلانے کے بعد بہت خوش ہوئے شاہ آبد صاحب آپ کے بڑی مہربانی آپ نے یاد دلایا میں تو بڑا پریشان تھا اور یاد کر رہا تھا یاد نہیں آ رہا تھا. تو وہ اپنے جیب میں سے پان کی ڈبیا نکالی اور ڈبیا نکال کر پان پیش کیا تو انہوں فرمایا کیا یہ شیر یاد دلانے کا معوضہ ہے انہوں نے کہا پھر کہا کہ آپ نہیں کھاتے فرما میں نہیں کھاتا ڈبیا جیب میں رکھنے جب وہ جانے لگے تو ایک پیر تو میرے پاس تھا. دوسرا پیر میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کہاں تا. میں سمجھ گیا یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ انہوں نے کہا او مرد مومن اپنا تعارف تو کرا جاؤ تاکہ میں جب صبح ختم شریف وغیرہ پڑھتا ہوں تو تمہارا نام بھی فاتیا میں شامل کر لیا کروں تو انہوں نے ٹھہر کر کے پیچھے گھوم کر کہا شاہ صاحب بندے کو شیخ سادی کہتے اب مجھے بتائیے حضور کے غلاموں کا یہ حال کہ انہیں یہ کیسے پتا لگ گیا ایک آدمی ہندوستان میں اکبر میں میری ایک روبائی گنگنا ہوا جا رہا اور وہ پھنس گیا اٹک گیا اور اسے یاد نہیں آ رہی تو کہاں جناب شیخ سادی شیراز ایران سے جناب پہنچ گئے ہندوستان و اپنا مصرا یاد دلا کر واپس اپنے گھر چلے گئے یہ شاہ ولی اللہ مودی دین ملی خان فاسول آ تو ایسے تو بے شمار قصص اور قصے سے جو ہیں وہ ادبان کے مشہور ہیں تو حضور علیہ السلام کی ذات تو بہت ہی اعلیٰ و ارفا یہ دو باتیں ہو گئی تیسری بات کیا